خلف ہے تو ادبی کیا ہے بغیر جس ہے ففارا دینا ہے لیکن یوں کہ تو لا سوتی لاخلف اس کافی خلیفہ نہیں اچھا یا یوں کو سولاد ایک ایسی عبادت ہے لاجزی نیابت متلقن کیسے کہہ دو سولاد ایک ایسی عبادت ہے جس میں نیابت نہیں ہے میں اب برا ہوں نا میں اسمول صاحب کو کہہ دوں مجید صاحب کو کہ میرے جگہ پر نماز پڑھ لو ہو سکتی ہے بولو نا نہیں ہو سکتی اچھا تو جب سولاد میں نیابت مطلقن جائز نہیں ہے تو زکوط میں نیابت مطلقاً جائز ہے اگر تم معذور ہو پھر بھی نماز میں نیابت نہیں ہو سکتی ہے اگر تم غیر معذور ہو پھر بھی نیابت ہو, نہیں ہو سکتی ہے لیکن زکوات کی ادائیگی میں نیابت کی کل لحاظ ہے جوں دو اگر تم معذور ہو تو معذور نہیں ہو بھائی تم ٹھیک ٹھاک سو روپے دے دو رو بھائی مدرسے میں تو زکوت کے داخل کر دو گزر ہے نہیں ہے اگر معذور ہو تبھی تب نیابت غیر معذور پر سمجھ گئے ہو نماز میں نیابت مطلق زکات میں نیابت مطلق کیا ہے آگے سوم ہے سوم ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں نیابت نہیں ہے الا اگر عذر قائم ہو تو نیابت بغیر الجنس ہے نیابت کیا ہے بھائی بولو نیابت بغیر جنس ہے سوم میں کیا ہے تو میں امساط ہے میں اتام ہے اس میں نیابت بھی غیر جل سے تو حج میں فوقت عذر نیابت بھی ادا غیر ہے اگر اس میں نیابت بھی غیر جلس ہے تو حج میں ادا دلغیر ہے نا حج بدل ہے اگر میں ایک عظمی تھا حج اس پہ فرض ہو گیا ہے مر گیا ہے اب یہ حج کون ادا کریں اگر وصیت کی ہے تو غیر ادا کر سکتا ہے سو میں نیابت حج میں نیابت خیال ہو گیا ہے کال امل احسان ہو اب تیسرا سوال ہے کہ مل احسان احسان کیا چیز ہے اب یہاں ذکر احسان ہے عمرہ اس سے اخلاص ہے یعنی اخلاص کیا چیز ہے کال فرمائن تاب کا نو یارا کا یہ حدیث تم بہت پڑھ چکے ہو کتاب کون سے کون سی کتابیں پڑھیں <سؤال> <اے؟ سؤال> اور یار دور حدیث کی بات کر رہا ہوں <سؤال> نہیں پڑھے ابھی دیکھو عبادت کے دو اجزاء ہیں ایک عبادت کا جز مشاہدہ ہے ایک عبادت کا جز مراقبہ ہے مشاہدہ کیا ہے کہ تم کسی چیز کو دیکھو مراقبہ کیا ہے تم کسی چیز کا استحظار کرو و ملم ارس و نگر عبادت کے دو حصے ہیں ایک کیا ہے مشاہدہ ہے ایک ایک مراقبہ ہے مشاہدہ جب تم کسی چیز کو دیکھو مراقبہ استحضار استحضار الحر کرو وہ تو مشاہدے میں یہ نہ کہو کہ تم کوئی دیکھو مشاہدے میں تم بھی دیکھو ہو بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں تم مجھے دیکھتے ہو کہ نہیں تم مجھے دیکھتے ہو نہیں تمہیں دیکھ رہا اب مراقبہ یہ ہے کہ تم کسی کا استحضار کرو اگر وہ دیکھے یا نہ دیکھے لیکن تم اپنے ذہن میں کیا کرو اس کو حاضر تصور کرو جیسے لگا کا استاذ ہے تمہارا استاد اب تم کیا کرتے ہو مراقبہ کرتے ہو کیا ہمارا سوق پرو بھئی زور کے وقت استاد پوچھیں گے بولیے ڈنڈا نہیں کن پکڑو آئے گا اب نہیں سمجھتے ہو اب تم اپنے استاذ کی اس سزا کو اس گرب کو کیا کر دیا ہے مستفزر کر دیا ہے تو عبادت کے کتنے اجزاء ہو گئے نمبر ایک نمبر دو مراقبہ تو انت تبود اللہ میں پہلا حصہ ہے کیا مشاہدہ گانا اللہ کی جی ایسی عبادت کر جس طرح تو اس کو دیکھ رہا ہے یار چھٹی کرتے عمل نہ ہو تو پھر کیا پڑھے ہم تو جب نماز نہیں پڑھتی تو مشاہدہ یہ ہے کہ جب جیسے تو اللہ کو دیکھتا دیکھ رہا ہے کیا خیال ہے جب اس عقیدے پر ہو تو ہمارا سانس نہ نکلے اب جب ہمارا استاد بیٹھا ہوتے روف دار نہ میرے جیسے نہیں اگر روح دار استاد ہو تم اس کے سامنے کان بھی نہیں ہلا سکتے مشاہدہ لاہ یہ بہت بڑا مکان ہے اب نمبر دو درجہ ہے فلم تک ان اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا کا وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ کون سا درجہ ہو گیا مراقبہ مراقب. بات سمجھ گئے ہوں مراقبہ کس کو کہتے ہیں استحزار, استحزار غیر على النفس بس وہ دیکھ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تم یہ یقین جانو ہمارے دو سے مولانا عبد الولی صاحب اس کے بیٹک میں میں ایک دن گیا ایک مسجد کے ساتھ بیٹھک ہے اس میں کپڑا لگا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے ملتا ہے کاغذ کیا تھا تم یقین جانو کہ میرے بدن پر کیا ہوگا یہ بات کھڑے ہو گئے ہاں کب کے بیتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. بہت سخت بہت بڑا جملہ ہے یہ عقیدہ ہونا نا مولی صاحب پھر اتنے لہم لخم نہیں ہوں گے جب یہ عقیدہ نہیں ہے تو لقوب اس لیے پڑھتی ہے ان پر بات سمجھ تو پہلا مقام کیا ہے مشاہدہ دوسرا کام مقام کیا ہے اب یہاں یہ سوال ہے فلم تکن ترا فن یرا کا علم تکن تو یہ شرط ہے تو فلم کا یہ جزا ہے تو جزا نہیں بنتی ہے. اس لیے کہ یہ فات تعلیلیہ ہے یہ علمت لما سبا ہے یہ جزا نہیں ہے اس لیے یہاں بھی جزا مقدر ہے فلم تکن ترا ہو تو کیا ہے فعبد بالاخلاص بدھ بل اخلاص فابد بل اخلاص ولی کیوں جزا کی علت ہے علم تک آؤ فابد ہو بال اخلاصی کیوں فینا ٹھیک ہے کالا متساں پھر پوچھا متسات تو قیامت کب آئے گی قیامت کا دن کب آئے گا خالہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسول نہیں ہے یہاں پہ یہ سوال ہے کہ مل مسولانہ مل مسول مسئول مسول کون ہے مسولانہ مسئول نبی پاک انہا زمین تو قیامت مت کی طرف ہے نہیں ہے وہ شخصیت جس سے پوچھ شا بسی جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے زیادہ علم رکھنے والا سائنس یہ معلوم ہوا کہ جانتا تو ہے لیکن سائنس زیادہ نہیں جانتا ہے کی جانتا تو ہے سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے حالانکہ پرانے پاک میں آتا ہے پل ان کا پل اندر قیامت کے علم کس کے پاس ہے ہاں تو کسی کو پتہ نہیں ہے بابا تو جواب یہ کہ بھی عالم اس میں تفصیل بمانے کیا ہے اصل فیل ہے نفس فیل ہے بھی عالم رسائل ہے عالم رسائل اب مسئلہ حل ہو گیا ہے اب یہاں پہ یہ سوال ہے توجہ کرو ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ سوال ہے متسا قال حال فرمائے مل مسولان ہاں اس کا جواب لا ادری سے کیوں نہیں دیا اس کا جواب لا عزی سے کیوں نہیں دیا بھائی توجہ ہے بھائی فیاض لا عزی سے کیوں نہیں دیا جواب یہ ہے کہ اگر لا عزی سے جواب دیتے تو اس میں یہ اختمال تھا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں دوسرا بھی جانتا ہے جیسے میں تمہیں کہتا ہوں بھائی طالب علم جو ہے نا مشیب الرحمان اس کو بولا تم کہتے ہو میں اس کو نہیں جانتا ہوں تو لادلی سے یہ مراد نہیں ہے کہ نفیہان کل ہے کہ میں نہیں جانتا تو کوئی بھی نہیں جانتا نہیں فیاض جانتا ہوگا راشد جانتا ہوگا نہیں سمجھتے ہو آصف جانتا ہوگا بلال جانتا ہوگا ابرار جانتا ہوگا اخلاق جانتا ہوگا نہیں سمجھتے ہو میں نہیں جانتا لیکن اگر آپ کہیں کہ ملب سولانا بھی عالم نسائل تو اس سے یہ مراد ہے کہ نہ مجھے پتا ہے نہ تجھے پتا ہے گو کہ علم, نفی علم ہے کلی طور پر ہاں وسوخ برقان اثرات ہاں یہ بات ہے کہ میں تجھے اس کے قیامت کے بارے میں بتا دوں گا علامات بتا دوں گا اب یہ جو علامات ہیں نا یہ علم قیامت نہیں ہے اس لیے کہ علم قیامت اس کو کہتے ہیں کہ وقت وقوع بتاؤ یہ تو وقت وقوع نہیں ہے علامات ہوں گے وقت رقوع معلوم نہیں ہے نا وقت کو معلوم ہے کیوں کت معلوم نہیں ہے البتہ بتا دیتا آپ کو آنا قیامت کی علامات نمبر ایک اذا ولدت احمد و جب جنے کوئی لوگ ربا اپنے مالک کو اپنے سید کو اللہ اللہ دیکھو اس کی کئی وجوہات ہیں اذا ولدت ربا ربہ جب جنے اپنے یعنی کوئی لونڈی اپنے رب کو اپنے مالک کو یا رب بانے مالک اس کی ایک ترجیح یہ ہے جس سے آپ کے ہاشی نے یہ لکھا ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اس زمانے میں امی والد کا بیچنا بہت عام ہو جائے گا یہاں تک کہ یہ پتہ نہیں لگے گا یہ مشتری اس, اس لونڈی کا والد ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی آپ کے ہاشن کی بات لکھی ہے فساد زمانہ ہوگا تو فساد زمانے کے وقت یہ پتہ نہیں لگے فساد زمانے کے وقت جو ہے ام میں والد کا بیاہ عام ہو جائے گا اشترا عام ہو جائے گا پھر یہ پتہ نہیں لگے گا کہ یشتری ورد ام والدو ام ہوں ام اس کا خریدار باپ ہے بیٹا ہے یا والد ہے اب جب وغیرہ خریدے گا یا بھائی خریدے گا یا والد خریدے گا تو کیا نکلے گا من ملک ازار محرم، تو کیا ہے مال کر نا ہاں. تو آزاد ہو گیا تو یہ رب ہوتا ہے کہ اپنی کنیز کو کیا کرتا ہے آزاد کرتا ہے سمجھ گئے ہو ایک روایت میں آتا ہے یاد رکھو ان دل ام ان تل دل ام اتو بالا بالا ایک لونڈی اپنی بال کو جنے گی بال کس کو خاون کو لیکن یہاں خاون سمرات مالک ہے تم یہ کہو کہ خاون ہے اب سمجھ گئے ہو نا جنے گی اپنے خاون کو تمہارا با علن و تز احسن الخالقین تو اتدون ابا کے کیا معنی مالک تم اس کو بلاتے ہو مالک سمجھ کر اور تم تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے تو بال کس کو کہتے ہیں بھائی جی علماء مالک کو کہتے ہیں لیکن وقدر قدر اعتفی باز شروع میں نے قطب الحادل احمد اللہ اللہ کثرتی ذنا اور نا کے کی طرف اشارہ ہے لونڈی اپنے خاون کو جنے گی گویا کہ اولاد اپنی اماحا سے نافرمانی بدکار کریں گے مستور یہ ابھی تک ابھی ایسے حالات ہم تک پہنچ گئے ہیں اخبارات کے ذریعے سے ہم نے سنے بھی ہیں پڑھے بھی ہیں نعوذ باللہ من نوزال بات سمجھ گیا ہو بھائی تیسری توج یہ کہ اناط العمت اور بہا ایک والدہ اپنے آقا کو جنے گی تو گویا کہ اس کے دو نسبتیں یا تو یہ اشارہ ہے کس کو اسیات یاد حقوق الات کہ ماں اور باپ کی نافرمانی ہو جائے گی تو گویا کہ یہ اولاد جو ہے یہ والدین کے کی کیا بنے گی بولا نا یہ مالک بن جائیں گے جس طرح آج کل مالک ہے بیٹا ماں کو کہتا ہے پہلی لم روٹی کیوں نہیں پتہ کبڑی کیوں نہیں دلا ہے خبریں کیوں نہیں اس نے تو کیا ہے بابا تو اشارہ ہے اقوق الما تک کہ یہ کیا ہے یہ اولاد جو ہے یہ والدین کہ کیا بن جائیں گے نافرمان فرمان بن جائیں گے آگے اس کی توجہ دوسری بھی یہ ہے کیا انتل دن احمد اس سے یہ مراد ہے کہ بابا حکومت اور اقتدار نااہل کے سپرد ہو جائے گا سفر نمبر چودہ حدیث نکالو راجیب الم ہاں یادوں کے کون سا مسلح شو بھگا جی کیا قیامت ہے نا ذاس الحمرلہ نا کو جب ترتیض الامور ہو جائے گا تو قیامت کی طرف منتظر رہو جب نا لو تمہارے وڈیرے ہو جائیں گے چور ڈر تمہارے صدر بن جائیں گے تو فن سضر صاحب بات سمجھتے ہو اور اسی طرح وہ ایزا تو روحات البل البہمی یا بہم تا والا روت البل اور جب تفاخر کریں گے تتا ایک دوسرے پر ہے نا وہ بالا نہ ہے نا والا کیا مانا ہے کیا مانا جب بڑھائیں گے اور جب بڑھائیں گے آبادیوں کو ایک دوسروں پر رواط البل اونٹوں کی چروا ہے یعنی کیا مان اونٹوں کی چروائے عمر کیا ہوتے ہیں بابا غریب ہوتے ہیں تو غریبوں پر ماں کتنا وسیع ہو جائے گا کہ یہ آپ آپس میں پھر امارات جو ہیں آبادیوں میں ایک دوسرے پر کیا کریں گے کریں گے آپ کا مکان دو منظر ہے یہ ہمارا تین ہوگا آپ کے تین ہے تو اس کا چار ہوگا آپ نے ٹھیک کٹیا ہے ہم اس, سر اس سے ود, ود لگائیں گے کن ضرور آج ایسا ہے کہ نہیں ہے اچھا البہمی البہمی بھی ہے البہمی بھی ہے اگر بہمی ہے تو یہ ابل کی صفات ہے تو روات البل البہ وہ کالے اونٹوں کے چرواہ آبادی میں تفاقر کرنے لگ جائیں گے تو یہ کالا اونٹ جو ہے یہ ایک رضی قسم کا اونٹ ہے سرخ ہوتا ہے سفید ہوتا ہے کالا شات بیکار ہوتا ہے بابا یہ البہمو ہے ٹھیک ہے نا یہ صفت ہے کس کا متعلن کا جو تتاول کرتے ہیں تو مانا تتا روع کی صفت ہے روبن البحمو ایسے رائی جو کال شاہ ہوں گے وہ کال شاہ جو کروائے ہوں گے نا وہ تتاول کریں گے فلبنیا فی خمسن علم قیامت جو ہے یہ پانچ چیزوں میں لا اللہ اس ایک اللہ کے پاس سے سمت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی علیہ السلام نے یہ آت مبارک پڑی اندارہ اکبر کا فائل کون ہے سائل آد یہ آدمی چلا گیا بکالبی پاک فرمایا ردو ہو اس سوال کو واپس کرو بلا لو بات سمجھتے ہو نا ردو بلاؤ جب یہ کہے نا روشن کوئی بھی نہیں حیران ہو گئے پکا لوگریل جا مناسب لوگوں کو دین بتانے کے لیے اب سمجھ گئے علماء کرام یہ جبریل تھے اور تو نبی علیہ تو سلام کو تو بعد بھی پتہ لگیا پہلے آپ کو بھی پتہ نہیں تھا نہیں سمجھتے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا اس لیے کہ آپ نے وشواس پڑا ہے نا بولا یا کوئی بھی نہیں پہچان تھا لے اس کو لاؤ جی آپ دیکھتے نہیں فرمائیے جی آئے تو تمہاری تمہارے میں اب اما قال ابو عبداللہ امام بخاری آ گیا کہتے ہو طلباؤ کہ اے موتری دینو تم جو کہتے ہو کہ تم جو کہتے ہو کہ تم تمار کی ایمان کے لیے ثابت کرتے ہو تم تو اسلام الدین پیش کرتے ہو تو ہمارے کہاں ہے فرمایا جالسہ الکہ کله من ال ایمان میں اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو یعلمکم دین بسات یعلمکم دین افکم کے دیا تو معذوم و ایمان کو بھی نبی نے دین کے دیا ہے اسلام کو بھی نبی نے دین کہہ دیا ہے تو ایمان اور اسلام اور احسان سب کو نبی نے دین کے دیا ہے تو لہذا ان کے درمیان میں کیا ہے تلازم اور ترادف ہے تم میرے پیچھے نہ پڑو جی ربنا ابنا لك يا إبراهيم وسمعنا وقمنا بالشهادة ونورنا على علم من شارحنا بيت الله يا رب الله إنا عبدك إنا عبد آپ نے پہلے پڑھی ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں بابل یہ سینتیسو باب ہے حد دسنا ابراہیم ابن حمزہ اور حدیث نمبر اکوجا ہے اب یہاں پہ یہ سوال ہے حما میں بخاری رحم اللہ نے باپ ذکر کیا ہے اور باپ کو عنوان عنوا نہیں کیا ہے حالانکہ باپ جو ہوتا ہے یہ منظر فصل ان سابق ہوتا ہے جب فصل ان سابق ہو تو پھر اس میں کوئی مناسبت ہوتا ہے ہوتی ہے اور یا اس کا کوئی عنوان ہوتا ہے تو نہ اس حدیث سے مناسبت معلوم ہوتی ہے اور نہ یہاں عنوان ہے لوگوں نے بول کچھ کہہ دیا ہے کہ بابا یا طلام سے یا کاتبین سے عنوان الباب رہ گیا ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ امام بخاری نے باب ذکر کیا ہے عنوان الباپ امام بخاری نے ذکر کیا عادت امام بخاری ہے تشخیص الازہار طلباء کی ذہنی امتحان لینا ذہنی امتحان لینا ان کو ابارنا بھائی اتنے افواف تمہیں معنون کیے ہیں تو کنڈیز ہو یا کہنا اب میرے باپ ذکر کر دو عنوان تم بناؤ باپ میں لکھ دیتا ہوں عنوان تم لکھو اتنے افواپ تمہیں معاون کیے ہیں ایک عنوان تو تم بھی بتاؤ نا اس لیے امام بخاری نے عنوان الباب نہیں ذکر کیا اور اس کا مقصد کیا ہے تشخیص الضحان ہے تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ باب اب بابل کیا مانا ہے باب ان علیمانزیدین کو اسی طرح کسی اور عنوان لکھ دیا ہے ٹھیک ہے بابا تو لہذا مقصود تشخیص الزان ہے حدثنا ابراہیم ابن حمزہ بن بن نے نے خبر دی کہ انبو سفیان, سفیان, سفیان, سفیان کو کہا تھا سال تو کا میں نے پوچھا تھا جب ایمان لاتے نبی علیہ السلام پر کہ بڑھتے ہی ہیں یا گٹتے ہیں فضا یعنی کلتا تو انہیں کہہ دیا تھا کہ انا ہوں گے کیا ہیں؟ ہیں. ایمان، ایمان ہے بڑھتے ہیں تام ہو جائے گا کیا ایمان بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا یہاں تک کہ پورا عالم ایمان کے اندر آ جائے گا وسعل تو آیا کوئی مرتد ہوا ہے دین اسلام سے اس حال میں کہ دین کو برا جانتا ہوا اس کے آیا تھا فض کیا اللہ جب کسی نے اسلام قبول کیا ہے پھر مرتد تو ایمان ہو اسی طرح ایمان ہے اسی طرح ایمان ہے جب اس کو کوئی قبول کرتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے ہی نہ تو خالت بشاش تو حل قروبہ جب کہ خلط ہو جائے اس کا اس کا نور اس کا اس کی شرح اس کی صفات القلوبہ اندر دلوں میں لاس لا خطواہ کو کوئی بھی برا نہیں کہتا اب مسئلہ حل ہے اس حدیث کے ماسبک سے کیا مناسبت ہے تو جو ہے مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمانے اگلے باپ کے ساتھ بار. ایمان اور دین یہ آپس میں مترادف ہے امام بخاری کے لئے مرسلتا تو یہاں بھی کہے دیا دیکھو حدیث میں آتا ہے حالی ارتد دعا حدوم سختتن لدینی ہی فر فرماتے قدالک الیمان و حینت و خالد و بشاعت تو پہلے روایت میں دین آ گیا ہے پہلے دین کہا ہے اور بعد میں ایمان کہا ہے تم علمکہ الیمان و دین کیا ہے یترادف آپس میں کیا ہے مترادف مساہل ہو گیا؟ اب یہاں ہوں اعتراف. ایک اطراب یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، حرقل نے دین بھی کہا ہے حرقل نے ایمان بھی کہا ہے لیکن حاضر کلام العرق اور عرقل تو غیر مسلمان تو مسلمان نہیں تھا تو اس کی بات کیسے حجت ہو گئی ہے؟ اس کی بات کیسے حجت ہو گئی اس کے کی ایک جواب یہ ہے کہ قول عرقل اس لئے مطور ہے کہ اس کو اس کو صحابہ کرام کا قبول کرنا بطور وسیفہ ہے اس کی توثیق کیسے ہوا صحابہ کرام کی تسلیم اور ماننے سے ہوا ہے جب صحابہ کرام نے اس قول کو نقل کی متوطر کے طور پر نقل کیا ہے تو صحابہ کرام کا نقل کرنا یہ کیا ہوا توسیق ہوا اس اصطلاح اس کا تو لہذا اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن یہ یہ کلام ہیر اس کی توثیق ہوئی صحابہ کرام کے تعمیل سے صحابہ کرام کے عمل سے صحابہ کرام کی جانب سے نمبر ایک از نمبر و دوسرا جواب یہ ہے کہ اس, اس کی تائید ہوتی ہے اس مسئلے سے کہ یہ ہیر جو یہ کہہ رہا ہے یہ تورات کا سبق تھا یہ کیا تھا تورات کا عظم تھا اور نے سابقہ جب ہمارے دین میں ملان کی نقل کیا جائے تو ہمارے لیے حجت ہے تو یہ قول تورات کا ہے ہمارے لیے حجت ہے نمبر تین نمبر تین یہ زیادت دلال کے اعتبار سے ہے پہلے دلائل قرآن سے پیش کی توجہ کرو پہلے دلائل قرآن سے پیش کی پھر حدیث سے پیش کی اب اور پیش کر دیا کہ دین اور ایمان کا اور بھی بطور تراد استعمال ہے ٹھیک ہے آگے جاؤ تم بھی مسلم ادھر کرو یار تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں